بنو خزاں کے ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا بنو خزاں مسلمانوں کے دوست تھے بنو بکر نے قتل کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی مسلمانوں کے خلیف کے اوپر ہاتھ اٹھایا حضور اقبا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً مشکین کے پاس اپنی سفارت بھیجی اور آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے سامنے تمہارے سامنے تین چار ایکار ہیں یا تو بنو خزار کا جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں سو اونٹ تم ان کو دو جو دیت ہوتی ہے خوں بہا یا بنو بکر جنہوں نے قتل کیا ہے تم ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لو اور یا پھر سلہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہم نے کیا تھا دو سال پہلے اس کو ختم سمجھا جائے ابو سفیان نے ترنگ میں آکر کے اور جوش میں آ کے کہہ دیا کہ ہاں ہمیں تیسری بات منظور ہے وہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا دو سال پہلے سلح حدیبیہ کا اسے ہم ختم کرتے ہیں مسلمان گویا اپنی طاقت سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں اس لیے اس نے بہت غرور کے ساتھ کہہ دیا کہ ہاں ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں حضور اقدا وسلم کو یہ اطلاع ملی ادھر ابو سفیان کو اپنی حماقت کا احساس ہوا مشکین مکہ کو انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ کو چھیڑ کر اور مسلمانوں کی طاقت کو چیلنج کر کے ہم نے اچھا نہیں کیا چراچ فوراً پیچھے پیچھے بھاگا ابو سفیان مجھے افسوس ہے مجھے بار بار اس طرح الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں ورنہ ہمیں حضرت ابو سفیان ردعاؤن کہنا چاہیے لیکن تاریخ اسلام کی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اس لیے لاشوری طور پر اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں بعد میں تو صحابی رسول بنے ہیں ابو سفیان اس لیے ہمیں ان کا نام احترام سے لینا چاہیے تو گئے ابو سفیان مدینہ میں اور وہاں جا کر انہوں نے کوشش کی کہ صلیح حدیبیہ کا وہ معاہدہ دوبارہ اس کو رینیو کیا جائے تجدید کی جائے اس کی انہوں نے یہ کوشش کی ایک ایک آدمی سے ملے حضرت حضرت بکر صدیق عظی اللہ عنہ سے ملے حضرت عمر فاروق حضی اللہ عنہ سے ملے حضرت علی مرتضیٰ سے ملے جناب فاطمہ زہرا سے ملے جناب امام حسن سے ملے جو بھی چھوٹے سے بچے تھے کہ تم سفارش کر دو حضور اکبر وسلم سے کہ یہ معاہدہ دوبارہ جو ہے تجدید کر دی جائے اس کی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی مسلمان نے کوئی جواب نہیں دیا ابو سفیان خود مسجد نبوی میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک طرفہ دور سے یہ اعلان کر دیا کہ یہ معاہدہ میں اپنی طرف سے مکے کے مشقین کی طرف سے اس کو میں بحال کر رہا ہوں یہ معاہدہ ختم نہیں ہوا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم نے جو بات کہی تھی لیکن حضور اقدس صاحبۂ کرام کو تیاری کا حکم دے چکے تھے مکے پر حملہ کرنے کا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا آپ نے اس کو دوبارہ رینیو نہیں کیا جو لوگ یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ ہر ہر ماحول میں اسلام جو ہے صرف جھکنے کا جھکنے کی بات کرتا ہے ہر وقت کمپرومائز کی بات کرتا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور علیہ صاحب ابو سفیان کے بار بار اسرار کے باوجود اور اس کے بار بار معذرت کے باوجود کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو اور اس کو دوبارہ رضیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کس لیے تیار نہیں ہوئے دس رمضان سن آٹھ ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے روانہ ہوئے مکے کی طرف آپ کے ساتھ دس ہزار صاحب کرام کی کثیر تعداد تھی آپ مسلسل سفر فرماتے ہوئے مکے کے قریب پہنچے وہاں جناب عباس جو سلمان ہو چکے تھے اسلام لا چکے تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی طاقت کا اندازہ کراؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں خون خرابہ ہو آپ بغیر خون کی ایک بوند بہائے انقلاب لانا چاہتے تھے ایک شخص کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے آپ اس لیے آپ کی کوشش تھی کہ محض نفسیاتی ذرائع سے جو مکے والوں کو شکست دے دی جائے اور عمل تلوار چلانے کی نوبت نہ آئے چنانچہ جناب عباس کو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو لاؤ اور اس کو نظارہ کراؤ اسلامی فوج کی طاقت کا اور اس کے لشکر کی عظمت کا اور دوسری طرف آپ نے تدبیر فرمائی حضور اللہ علیہ وسلم کی مختلف باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع و صفات بنایا ہے اور اس لیے آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے ماہر نفسیات بھی ہیں آپ ایک بہت بہت کمپلیٹ بہت مکمل ماہر نفسیات آپ نے ہر مسلمان کو آپ غور فرمائے کتنی اچھی تدبیر ہے آپ نے ہر مسلمان کو حکم دیا کہ وہ پھیل جائے پھیل جائیں خیمے اپنے لگا لیں ہٹا ہٹا کر دور دور اور ہر مسلمان اپنا چولہا الگ جلائے کسی دوسرے کے چولے میں شریک نہ ہو یہ آپ نے حکم دیا رات کے اندھیرے میں جب دس ہزار چولہے دہکے دس ہزار ایک ساتھ دہکے اور ابو سفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر یہ نظارہ دیکھا اس نے کہا کہ واللہ محمد کی شان تو بڑی عظیم ہو گئی ہے اس کے دل میں خوف اور دہشت بیٹھ گئی اس میں یہ ہمت نہ رہی کہ لشکر اسلام کا مقابلہ کر سکے میلوں تک پھیلا ہوا لشکر اسلام الاؤ دہک رہے ہیں دس ہزار کی تعداد میں میلوں تک نظر حد نظر تک آگی آگ آگ بہکتی نظر آ رہی ہے اس کی لشکر اسلام کی حیبت ایسی بیٹھی جناب عباس دکھانے لے گئے پہاڑ کے اوپر کہ حضور عبدالم کی خدمت میں آیا ابو سفیان اور مکے والوں کی طرف سے رحم کا قاصد بن کے آیا کہ حضور آپ تشریف لے آئے ہیں اب ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہدارہ مکے والوں پر رحم فرمائیں ان پر کوئی انتقام نہ لیں ہمیں احساس ہے ہم نے بڑی زیادیاں کی ہیں لیکن مکے والوں سے کوئی انتقام نہ لیں جناب عباس نے ابو سفیان سے فرمایا کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے کیا ابھی تمہیں اسلام کی صداقت کا یقین نہیں آیا ابو سفیان نے کہا مجھے ابھی شک ہے لیکن جناب عباس نے کہا کہ ابو سفیان جو حق تمہارے سامنے ہے اس کو قبول کرو اور اسلام لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اعزاز میں یہ اعلان فرمایا کہ مکے میں جو آدمی بھی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اس کے ساتھ کوئی تارغیر نہیں کی جائے گی یہ اعزاز لشکر کفار کے سردار کو اپنے عطا فرمایا یہ بھی ایک طرح کی جنگی تدبیر اور جنگی چال ہے نفسیاتی اعتبار سے جو ان کا لشکر کفار کا سب سے بڑا سردار ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ مکئی موزمہ میں داخل ہوئے دس ہزار فدا کی تعداد آپ کے ساتھ تھی قبیل غفار آگے آگے تھا اور قبائل مختلف قبائل ایک کے بعد ایک آگے بڑھ رہے تھے ایک کے بعد ایک ہزاروں پھیرے لہرا اسلام کی جو ہے جھنڈے جھنڈ اور لہرا رہے تھے اسلام کی وہ فصل لہلا رہی تھی جو آٹھ اور تیرہ یعنی اکیس سال کی طویل جد و جہد کے بعد تیار ہوئی تھی اسلام کی عظیم فصل دس ہزار تلواریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اٹھنے کے لیے تیار تھیں اور جھنڈے قبائل کے الگ الگ لہرا رہے تھے سب لوگ مکے میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مکے کے تمام راستوں سے الگ الگ داخل ہوا جائے چاروں طرف سے مکے کو گھیر لیا جائے کسی ایک راستے سے نہیں اور سارے لوگ اللہ کی عظمت اور بڑائی بلند کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوں اس طرح جب مکے کے سارے راستوں سے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے اور ہر گلی ہر کوچہ اللہ کی تکبیر کی آواز سے پٹ گیا اور ہر گڑھا اور ہر پست اللہ کی تکبیر کی آواز سے بھر گیا تو مکے والوں کے دل پر ایک اسلام کی عظمت کی دہشت بیٹھ گئی اور کسی گو لشکر اسلام کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی ادھر اسلام کا عظیم قافلہ مکے میں داخل ہو رہا تھا حضور علیہ وسلم سب سے آخر میں تھے سب سے پہلے اخبار کا قبیل آیا پھر دیگر قبائل آئے اور انصار فداکار جنہوں نے کی سرفروشی کی داستان لکھی ہے اسلام کی اسلام کے دفاع اور اسلام کی نصرت کے سلسلے میں انصار کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جب کبھی دنیا میں سرفروشی کی داستان لکھی جائے گی جب کبھی سچائی کا کوئی تذکرہ ہوگا جب کبھی صداقت کی کوئی کہانی سنائی جائے گی مدینے کے وہ انصار ضرور یاد کیے جائیں گے جنہوں نے اپنا خون اپنا مال اور اپنا جان سب کچھ حضور پر فدا فرما فدا کر دیا وہ ضرور یاد کیے جائیں گے چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ صاحب داخل ہوئے اور انصار کا قبیل آپ کے ساتھ ساتھ تھا اور جناب صادب نے عبادہ قبیل انصار کے سردار تھے اور ان کے ہاتھ میں علم اور جھنڈا تھا اسلام کا اور وہ زور زور سے نارا لگا رہے تھے کہ ال یوم یوم الملحما آج انتقام کا دن ہے آج خوریزی کا دن ہے جوش جذبات سے بے بےقرار تھے مکے کی یہ وادیاں جنہوں نے اللہ کے پاک رسول کو یہاں سے نکال دیا یہ سڑکیں گناہگار ہیں جن پر خدا کے رسول کے پاک صحابہ گسیٹ گئے اور کھینچے گئے اور جن پر بے گناہوں کا خون بہایا گیا یہ ذرے یہ سڑکیں یہ آب و ہوا گناہ گار ہے جناب صادہ جوش ایمانی سے بےقرار ہیں اور فرما رہے کہ الوم یوم الملحما آج خوں ریزی کا دن ہے آج انتقام لینے کا دن ہے لیکن حضور عبد السلام جو انصار کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آپ کی شان عجیب ہے حضور عبلم کا سر چھکا ہوا ہے جناب اسامہ جو جناب زید کے صاحبزادے کم عمر صاحبزادے ہیں نو دس سال کے وہ آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں جناب زید جو ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے مدینے میں ان کے صاحب زادے جناب عسامہ آگے آگے بیٹھے ہیں اور حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پر بیٹھے ہیں یہاں تک کہ اونٹ کے کوہان کے پر آپ کا سر لگا ہوا ہے جگے ہوئے ہیں توازوں کے ساتھ اس قدر کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کے کوہان پر لگا ہوا ہے اور آپ کے زبان پر الفاظ ہیں الحمد نصر تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو اکیلا ہے جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور جس نے سارے ظلم کی لشکروں کو اکیلے ہی شکست پاش دی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ الفاظ آپ کی ہوٹوں کے اوپر ہیں مکے سے نکلے تھے جب رات کی تاریخی میں تو اللہ کا نام ہوٹو پر تھا شہب اے طالب میں بھوکے پیاسے تھے تو اللہ کا نام ہوٹو پر تھا خانہ کعبہ میں جب کبھی سر جھکاتے تھے تو اللہ کا نام ہوٹو پر تھا اور جب یہاں خانہ کعبہ میں آئے ہیں مکے کو خدا کرنے ایک فاتح کی حیثیت سے تو اللہ کا نام ہوٹوں پر ہے کوئی فرق نہیں اقتدار ہو یا اقتدار سے محرومی امارت ہو یا غربت اونچا اونچے مقام زندگی میں حاصل ہوں یا نیچے مقام حاصل ہوں مالداری ہو یا غریبی خوشحالی کے دن ہو یا دکھ کے دن ہو یا سکھ کے دن ہوں اللہ کے رسول وہی ہے، کبھی بدلا نہیں کرتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی ہے دکھ میں یا سکھ میں امیری میں یا غریبی میں اقتدار میں یا اقتدار سے محرومی میں یا ہجرت میں خدا کے آسمان کے ستارے کبھی بدلا نہیں کرتے خدا کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا خدا کے کلمات کبھی بدلا نہیں کرتے زمین و ضابطوں میں بندھی ہوئی ہے وہ کبھی نہیں بدلا کرتے خدا کے پیغمبر بھی کبھی نہیں بدلا کرتے کسی حال میں نہیں بدلا کرتے ہر حال میں اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد ان کی زبان کے اوپر رہتی ہے تو حضور علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کا شکر ہے مکے کے درو دیوار میں سوچتا ہوں کیا سوچتے ہوں گے حرم شریف کی دیواریں کیا سوچتی ہوں بلال کے زخم وہاں ابو جندل کے سینے سے لے کر اور بلال کی پیٹ تک نہ جانے کتنی داستانیں ہیں اسی سرزمین پر حمزہ اسی پر صحابہ کے جتنے حضور کے ساتھ تھے سارے فدا ہوئے بے گناہ سمیہ کو شہید کیا گیا بے گناہ ہمارے ابن یاسر کی جو ہے ٹانگیں چیر دی گئیں بے گناہ عورتیں مجبور مجبور عورتیں اور مجبور غلام اور قیدی کس کس طرح تڑپا تڑپا کے اس اس کا کے مارے گئے تمام یہ ذرے یاد رکھتے ہوں گے ساری کہانیوں کو بھولے نہیں ہوں اور جب حضور علیہ وسلم تشریف لائے ہوں گے تو کیا خیر مقدم نہ کیا ہوگا ایک ایک ذرہ ایک ایک ذرہ مکے کا سوچتا ہوگا کہ آج میری قسمت جاگی ہے کہ آٹھ سال کے بعد وہ پاک قدم اس سرزمین پر آئے جو یہاں سے جو یہاں سے تکلیف و کے ساتھ یہاں سے گئے تھے حضور وسلم اسی طرح سے اللہ کے حمد اور تعریف فرماتے ہوئے خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں تشریف لے جانے کے بعد مکے کے سارے لوگوں کو آپ اکٹھا فرماتے ہیں مکے کے سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں سارے سردار سارے ظالم سارے سرکش سارے وہاں اکٹھا ہوتے ہیں تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کا انتقام آج کیا ہوگا وہ دل جس پر نہ جانے کتنے چرکے اور نہ جانے کتنے زخم اور نہ جانے کتنے گھاؤ ہیں آج جب فتح ان کے ہاتھ میں آئی ہے تو پتہ نہیں انتقام کا ان کی ہے جذبات کا عالم کیا ہوگا ایک ایک آدمی اپنے جرائم کو یاد کر کر کے کانپ رہا ہے وہی جن کی گردن سرکشی کے مارے کبھی جھکتی نہیں تھیں آج خوف سے لرزاں و ترساں ہیں اور خانے کعبہ کے سہن میں جمع ہیں کہ رسول عبدالسلم پتہ نہیں کیا حکم فرمائیں گے دنیا نے تو جنگی قیدیوں کی یہی تاریخ دیکھی ہے کہ ان کے اوپر تعزیب کی تا بھی ہے کہ ان کی انکھوں میں سلاہیں پھیر دی جاتی ہیں تیزاب ان کے منہ پہ چھڑک دیا جاتا ہے کہ ان کو کत्तों سے پھڑوا دیا جاتا ہے یہی ہوتا ہے باغیوں اور غدّاروں کا انجام اور شاید اسی انجام کے مستحق تھے اور اسی انجام کے منتظر تھے خانے کعبہ کی سہن میں بیٹھے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد اپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا سے پوچھ رہے کون ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے مارے ہیں اور آپ کو لوہو لہن کیا ہے اور جنہوں نے بھوک اور پیاس میں پانی کے گھونٹ کو کبھی آپ کو پوچھا نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ لوگو تم کیا سمجھتے ہو جنہوں نے آپ کی جائیدادیں اور آپ کے صحابہ کی جائیدادیں چھین لی اور آپ کی کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا اور سارے لوگ کہتے ہیں کریم آپ ایک, شریف بھائی ہیں. آپ ایک شریف بھائی ہیں حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ شرافت کا حوالہ دینے والوں یہ شرافت تمہیں اس وقت یاد نہیں آئی جب تم میری معصوم بچی فاطمہ کو گالیاں بگا کرتے تھے پوش یہ شرافت تم وصف اختیار نہیں ہے جب تم میرے پیارے چچا حمزہ کا گلے جا چبا رہے تھے جب تم میرے ساتھیوں کے ناک کان کاٹ کے گلے میں لٹکا رہے تھے یہ شرافت کا حوالہ تم اس وقت نہ دیا جب تم طائف میں میرے پتھر مار رہے تھے آپ یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے اگر چاہتے تو آپ یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے فرمایا اس ذبو فان تم میں تم سے آج کچھ نہیں کہوں گا ایک جھڑکی تک نہ دوں گا میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف رب نے کے ساتھ کیا جو یوسف یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنہیں پھینک دیا تھا لیکن یوسف نے ان کو تخت شاہی ادا کیا تھا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا لا تسری بالکم یوم عز ہبوان تمطلخا تم سے کوئی آج شکایت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو لا تسری بالکم یوم از ہبوان تمطلخا جاؤ تم سب آزاد ہو تم سے کوئی شکایت نہیں دنیا میں کوئی فاتح کوئی جرنیل اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر نہ ہوتے تو کوئی تو غرور اور کوئی تو تکبر ہوتا کہ اچھا میں نے نے سب کو بچھاڑ دیا وہ لوگ, وہ لوگ جو میرے مقابلے میں آتے تھے م... م... م... م... م... م... مسلے ہوئے میں پسے ہوئے ہیں میں چاہوں تو ایک ٹھوکر سے ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں کوئی غرور کا لفظ نہیں ہے سر چکا ہوا ہے اللہ کے آگے الحمد للہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ہوتا ہے ایک پیغمبر اور ایک اقتدار چاہنے والے کا فرق حضور سب کو رہا فرما دیتے ہیں اس حبار کو جس نے کہ آپ کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ کو حالت حمل میں پتھر مار کر شہید کیا تھا فرماتے ہیں جا تو سے کچھ نہیں کہنا آپ کی بیٹی جناب زینب رضی اللہ عنہ کو حالت حمل میں پتھر مار کر شہید کا اتنا شفاق ظالم آپ فرماتے ہیں تجھے آزادی ہے اس سے کوئی شکایت نہیں وحشی آپ کے پاس آتا ہے آپ کہتے ہیں وحشی تم کو دیکھتا ہوں تو چچا یاد آ جاتے ہیں تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں تم چلے ہندا جس نے آپ کے چچا کا جگر چبایا تھا آپ اس کو معاف فرما دیتے سب لوگوں آپ اکرما ابو جہل کے لڑکے اکرما آتے ہیں آپ ان کو معاف فرما بڑے بڑے سرداران بڑے بڑے ظالم جنہوں ظلم و ستم توڑے تھے آپ سب کو معاف فرماتے ہیں اور سب کو اذن دے دیتے ہیں معاف معافی کا بلکہ اس کے بعد آپ اعلان فرماتے ہیں مکے میں آ کر آپ کرفیو لگاتے ہیں پہلا کرفیو جو آپ نے لگایا آپ نے کہا جو آدمی بھی اپنے دروازے بند کر لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا یہ کرفیو تو ہے اور کیا ہے جو آدمی بھی اپنے دروازے بند کر لے گا گھر سے باہر نہیں نکلے گا اس کچھ نہیں کہا جائے گا یہ اپ نے لگاتے ہیں اور اپ فرماتے ہیں جو آدمی بھی ابو سفیان کے گھر میں جا چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا کوئی بزہمت نہیں ہوتی کوئی خون نہیں بہایا جاتا اور اس طرح سے پر امن طور پر مکے پر آپ کا قبضہ ہو جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر کے بُت جو خانے کعبہ میں سجے ہوئے تھے ان کو ایک پتھر سے گرا دے چلے جاتے اور جاء الحق وزحقل باطل ان الباطل لا قانظوقا سچ اگیا ہے اور باطل مٹ اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ یہ الفاظ آپ کی زبان کے اوپر ہیں باطل کو تو مٹنا ہی تھا الحق وزحق وما باطل وما یہ الفاظ آپ کی زبان کے اوپر ہیں اور اس کے بعد آپ جناب بلال کو حکم دیتے ہیں کہ بلال اٹھو اور خدا کی عظمت کا آواز بلند کرو اور بلال نارے اذان حق دیتے ہیں وہاں کھڑے بر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اشدو لا الہ بلال کی اذان دی جاتی ہے میں ایک طویل عرصے کے بعد خدا کے اس گھر میں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغز توحید کی حیثیت سے تعمیر کیا وہ گھر جو پوری انسانیت کے لیے مسابت ہے جو ساری انسانیت کو توحید کی دعوت دینے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور قرآن قریب نے اس کی تعمیر کی کہانی بڑے پر اثر انداز میں بیان کی ہے۔ وایذ یرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم کیا وقت تھا جب ایک معصوم بچہ اور ایک بوڑھا باپ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اس گھر کو جو ہے تو ایک امت مسلمہ کے پیدا کرنے کا سبب بنا یہاں سے ایک امت مسلمہ کو اٹھا اور یہاں یہ گھر جو ہے تمام دنیا کے لیے تیری توحید کا مرکز بنے وہ بھی کیا وقت تھا اس مرکز توحید میں ہزاروں سال کے بعد خدا کی عظمت کا واضح بلند ہوا اس کو پاک کیا گیا اور وہ اس طرح سے وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا تھا غلبہ دین اور غلبہ ازحار اور اظہار دین اظہار حق کا وہ اللہ تباء تعالیٰ نے اس روز مکمل فرمایا آپ رمضان المبارک کے یہ آخری ایام تھے جس میں فتح مکہ فتح مکہ کا یہ واقعہ ہوا ایک عام معافی کا اعلان جس کی تفصیلات میں ہم جائیں تو بہت رات گزر جائے گی لیکن اس واقعے کے فورن بعد پورے عرب کے اندر ایک انتشار کی لہر دوڑ گئی ایک پورے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی جو ان کے خدا تھے وہ بے وقت کر دیے گئے تھے لات حبل جو ان کے خدا تھے جن کے اوپر ان کا سارا سارا ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا ان کے تمدنی معاشرہ ان کا مذہبی معاشرہ ان کو رسول خدا سلم نے اٹھا کر کے پھینک دیا تھا پورے عرب کے اندر آس پاس کے اندر اشتعال کی ایک لہر پھیل گئی چناچ قبیلہ ہوازن قبیلہ ثقیف نے مل کر کے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مکمل حملہ کرنے کی اسکیم بنائی فتح مکہ حالانکہ مکمل ہو گئی اور اس پاس کے علاقوں میں اسلام کی عظمت کا صکہ بیٹھ گیا لیکن قبیلہ ہوازن قبیلہ ثقیف نے مل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوہا لینے کا فیصلہ کیا اور اپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ حملے کی تیاری کر رہے ہیں چنانچہ صرف چند روز کے بعد اپ فورن حنین کی لڑائی کے لیے لے گئے یہ عید کا دن تھا جس دن آپ تشریف لے گئے یکم شوال سن آٹھ یعنی ٹھیک عید الفطر کے دن آپ تشریف لے گئے ہنین کی لڑائی کے اندر اور بارہ ہزار صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دن میں اسلامی لشکر کی طاقت میں 2000 کا اضافہ ہوا دس ہزار صحابہ اکرام تھے جب آپ تشریف لائے تھے اور بارہ تھے جب اگلے دن آپ یکم شوال سن آٹھ کو آپ کی لڑائی کے لی لیکن نئے نئے مسلمان تھے نئے نئے مسلمان تھے ابھی جوش ایمانی پوری طرح پختہ نہیں تھا ازم ایمانی پوری طرح پختہ نہیں تھا اپنی طاقت پر غرور تھا اسباب وسائل پر بھروسہ تھا قرآن قریب نے کہا اس بات کو وَيَوْمَ حُنَيْنِ فلم و علی کم العبار رحبت وہ ہنین کے دن تمہیں اپنی طاقت پر بڑا ناچ تھا اور اپنے اسباب پر بڑا ناچ تھا لیکن کچھ تمہارے کام نہ آیا تو حضور اقدس علیہ السلام 12000 صحابہ کرام کو لے کر بڑھے درمیان میں بھی حنین تک پہنچے نہیں تھے کہ درمیان میں چھپے ہوئے دشمنوں نے تیر برسانا شروع کیے تیروں کی بارش برسا دی مسلمان منتشر ہو گئے سارے کے سارے اور حضور اقدس علیہ السلام تنہا کھڑے رہ گئے۔ جناب علی مرتضی اور جناب عباس صرف اپ کے ساتھ تھے اور باقی سارے مسلمان منتشر ہو گئے تھے۔ حضور اقدس کی बौछार میں جبکہ مسلمان تنہا چھوڑ کر کے آپ کو چلے گئے تھے آپ نے میدان میں آواز لگائی الباد اللہ اے اللہ کے بندوں ادھر آؤ فرار ہونے کی ضرورت نہیں مسلمانوں نے یہ آواز سنی اور ایک دم سمٹ آئے و سروری میں خدا کا نبی ہوں اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے میں خدا کا نبی برحق ہوں سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا اور خدا کا نبی برحق ہوں یہ آپ رجس فرما رہے تھے وہاں پر اس کے بعد حضور وہاں سے فتحیاب ہوئے ہنین کے دونوں قبیلوں کو آپ نے ہرایا وہ لوگ بھاگ کر ٹائف کی طرف بھاگ تو آپ نے وہاں پیچھے فرمایا اور ان کو شکست فاش دی اور ایک بہت بڑی غنیمت آپ نے حاصل کی غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو مہاجرین اور انصار میں آپس میں کشمکش شروع ہو گئی مہاجرین کو بڑا حصہ مل گیا جو مکے سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو ہنین کا ہنین کی غنیمت کا بڑا حصہ مل گیا تو انصار جو تھے ان کے پاس زیادہ غنیمت نہیں آئی کچھ لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا کچھ لوگوں نے بات کہی کہ حضور اکبر وسلم نے اپنے خاندان والوں کو زیادہ دیا ہے اپنے اپنے اپنے شہر والوں کو زیادہ غنیمت دی ہے اور جو انصار جنہوں نے فدا کیا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ اور اسلام کی ہر آزمائش میں ساتھ رہے ہیں ان کو فراموش کیا گیا ہے کچھ ایسی باتیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں میں اسلام دشمن اور منافق لوگ بھی ہمیشہ اندر اندر رہتے ہیں جو اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلاتے رہتے ہیں چنانچہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہوا تو حضور اکبلم کو قربان چاہیے آپ جو بھی تبدیلی اختیار فرماتے ہیں ہمارے لیے ایک روشنی کا چراغ ہے ہمیں حالات کے ہر موڑ پر اس رہنمائی لینا چاہیے حضوری اسلم تمام مہاجرین انصار کو جمع فرماتے ہیں اور جمع فرمانے کے بعد ایک انتہائی مؤثر آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں انصار انسا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم گم رہا تھے اور اللہ نے تمہیں میری ویاسن ہدایت دی انصار کہتے ہیں سچ کہا آپ نے یا رسول اللہ صدق یا رسول اللہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ سچ نے آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ تو آپ فرماتے ہیں نہیں اے انسار، تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا مجھ سے تم کہتے پناہ دی لوگ تمہاری تقزیب کر رہے تھے اور ہم نے تمہاری تصدیق کی اور کوئی تمہارا ساتھ دینے والا رہتا اور ہم نے تمہارے لیے و مال قربان کیا تم مجھ سے یوں کہنا تم کو مجھ سے یوں کہنا چاہیے تھا آپ نے فرمایا انسار کا دل بڑھ گیا انصار کی زبان پر مور سکوت تھی اور پھر آپ نے فرمایا ایک سوال انصار سے گروہ انسار میں پوچھتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ تو اونٹ اور تم محمد رسول کو اپنے تیار نہیں ہو گئی ان کے چہرے جو ہے آنسوں میں ڈوب گئے کیا رزینہ یار ہم نے آپ کا انتخاب کیا یارسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو لے کر جائیں گے ہم ہماری سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ تو آپ ہے اس طرح اس انتشار عظیم کو آپ نے محض چند فکروں کے اندر دور فرما دیا جن کے حنین سے واپسی کے بعد حضور اقدس مکہ تشریف لائے کلاقما فرما دیا آپ نے دشمنوں کو اور مخالفوں کا لیکن اسلام کی ان عظیم اور پہم فتوحات سے تمام جو اسلام دشمن تھے ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ابھی تک عرب کے سرحدوں سے باہر کوئی تشویش نہیں تھی جو عظیم داقت آپس کے اطراف کے علاقوں میں ملی اس نے شام کے بعد شاہ کیسر روم کو جو ہے اس کو بھی گڑبڑا دیا اس نے کہا کہ یہ کون ہیں ان کے قابل ہمارے پاس آیا کرتے تھے تجارت کے لیے شام یہ لوگ تجارت کرنے ہمارے ہاں آیا کرتے تھے۔ یہ کون سا نیا دین اٹھ رہا ہے یہ کون سا نیا انقلاب میری سرحدوں کے اوپر اٹھ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ملک اور میری سرحدوں کو بھی کھا جائے اس کو تشویش ہوئی لہذا اس نے مدینے منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ شاہ روم نے کیا قیصر روم نے بادشاہ نے اس کی طاقت عظیم تھی دنیا میں اس وقت دو ہی عظیم طاقتیں تھیں ایک کسرا اور ایک قیصر دو ہی عظیم طاقتیں تھیں جیسے آج امریکہ اور روس کی دو سپر پاورز دنیا میں ہیں اس طرح سے وہ دو سپر پاورز تھیں اس وقت اس میں سے ایک سپر پاور نے اسلام سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بہت بڑا چلنج تھا۔ اب تک مکہ کے قبائل عرب کے قبائل تھے جو سامنے تھے لیکن یہ بہت بڑا چلنج تھا کہ خود قیصر روم چیلنج دے رہا تھا اسلامی سرحدوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے مقابلے کا انتظام فرمایا۔ اور آپ نے فوراً نفیرام فرما دی کہ جہاد کے تیاری کی جائے گی اور ہم یہاں سے تبوک تک جائیں گے۔ شام کی سرحد تک ہم جائیں گے۔ اور وہاں پر جا کر کیسر روم کے لشکر کا انتظار کریں گے مقابلے کے لیے فوری طور سے آپ نے اعلان فرما دیا سخت تنگی و سرت کا زمانہ تھا کھجورے پک رہی تھیں باغات جو ہے میووں سے لدے ہوئے تھے اس وقت لوگوں کو فصلیں ٹوٹنے کا انتظار تھا کہ آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جہاد کی تیاری ہے اور کوئی مسلمان بھی گھر میں نہ رہے اور ہم سب کے سب شام کی سرحد تک جائیں گے اور کیسر روم کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار بن جائیں گے صاحب گرام جوک در جوک جو, جو کچھ بھی ان کے پاس تھا حاضر کرنے لگے پیسے کی بھی ضرورت تھی گھوڑوں کی بھی ضرورت تھی افراد کی بھی ضرورت تھی سامان جنگ کی بھی ضرورت تھی حضور وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا مسجد نبوی میں آپ انتظار فرما رہے تھے جو چیزیں لوگ لا رہے ہیں جناب عمر فاروقی اللہ نے سوچا ان کے پاس کافی مال و دولت تھا انہوں نے سوچا عمر فاروق آج موقع ہے تمہارے لیے سب سے آگے نکل جانے کا موقع جب کبھی بھی نیکی میں مسابقت کا وقت آیا تم آگے نہیں نکل سکے ابوبکر صدیق تم سے آگے بڑھ گئے لیکن آج وہ وقت ہے کہ تم ابوبکر کو شکست دے سکتے ہو چنانچہ اپنی ساری دولت کے حصے کیے اور حصے بکر کرنے کے بعد اس احساس کے ساتھ کہ اسلامی مجاہد میرے اپنے بیٹوں سے کم نہیں ہیں اگر ایک حصہ اپنے بیٹوں کے لیے رکھا تو ایک حصہ اسلامی مجاہدوں کے لیے رکھا اور دو تک دو حصے کل جائیداد میں ہر چیز میں دو دو حصے کر کے اور لا کر آدھا سرمایہ اپنے جناب سرور کائنات علیہ السلاد تسلیم کے قدموں میں پیش کر دی مال و دولت کا ایک ڈھیر پیش کر رہے تھے حضور کی خدمت میں بے حد خوش تھی مرے فاروق نیکی میں بڑھ کا جذبہ آج نیکی میں, میں شکست دے سکتا ہوں سب کو خدا نے مجھ بہت کچھ عطا کیا ہے آج مجھے کون ہرا سکتا ہے حضور کے قدموں میں لاکر دیا جنگ کے لیے. حضور نے حضورت جناب ابو بکر صدیق اسرت کے حالات سے گزر رہے تھے چند چیزیں ٹوٹے پھوٹے سامان چند برتن لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیے چند تھوڑے سے پیسے حضور کی خدمت میں پیش حضور نے پوچھا حضور اکوسم نے حسرت عمر سے کیوں عمر اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں حضور ٹھیک آدھا دو ٹکڑے میں نے کیے ہیں ایک میں نے اسلام کے لیے پیش کر دیا ہے ایک میں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیا ہے آپ نے تحسین فرمائی عمر کی ان کی تحسین فرمائی ان کو شاباش دی آپ نے اور ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا چھوڑ کر آئے ہو اپنے بچوں اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے تو جناب ابو بکر صدیق نے مسکینی اور توازوں سے بھرپور الفاظ میں کہا کہ میرے بچوں اور میری اولاد کے لیے حضور آپ کا نام کافی ہے اسی کو اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس عمر فاروق وزلان دنگ نہیں جاتے ہیں میں اس شخص سے کبھی جیت نہیں سکتا ہوں مسکنوں دبازوں میں ڈوبے ہوئے اس انسان سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے کبھی کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے نیکی میں شکست کھا گئے تھے لیکن ابو بکر کی عظمت کا اعتراف دل کے اندر بیٹھ گیا۔ عجیب و عجیب واقعات پیش آئے تمام صحابہ کرام اپنا سب کچھ لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈالے اپ کے ساتھ تھے۔ یا تو ایک وہ وقت تھا جنگ بدر میں جب دو یدینی گھوڑے تھے لشکر اسلام کے پاس اور آج 10000 گھوڑے لشکر اسلام کے ساتھ تھے۔ 30000 کا لشکر تھا۔ حضور اکرم تبو تک تشریف لے گئے۔ منافقین بہت سے رہ گئے جو لشکر میں شريك نہ ہوئے۔ اور صحیح مسلمانوں میں صرف حضرت کاب اور حضرت حلال ابن اور حضرت ہلال ابن امیہ حضرت ابن ربیہ یہ تین صاحب ہی رہ گئے حضرت کاب فرماتے ہیں میں بار بار جانے کا ارادہ کر رہا تھا اس لشکر کے ساتھ حضور سلم کے تیس ہزار کے اس لشکر جو گیا تبوک پر میں بار بار جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں لیکن فصلیں پکی ہوئی تھی مجھے انتظار تھا کہ میں ان کو توڑ لوں اکٹھا کر لوں، پھر یہ کام اور نبٹالوں پھر وہ کام اور نبٹالوں پھر میں حضور کے ساتھ چلا ہی جاؤں گا یہی سوچتے سوچتے لشکر روانہ بھی ہو گیا اور میں مدینے ہی میں رہ گیا۔ پوری کہانی عجیب و غریب بیان فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر لوٹ آیا تبوک سے قیصر روم دہشت کھا کر لڑ ہمت نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسلام کی عظمت اسلام کی دہشت اطراف کے ممالک کے اندر بھی پھیل گئی اس کا روپ اور آپ مدینہ تشریف لائے کچھ نہیں کہا اپنے منافقین سے جنہوں نے جھوٹے اسلام کا جواب دے رہے تھے سب کے خطا معاف تھی سارے قصور معاف تھے لیکن گاؤں جب آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا کہ شکایت اپنوں سے کی جاتی ہے غیروں سے نہیں کی جاتی شکایت اپنوں سے ہوتی ہے کعب تشریف لائے تو آپ نے منہ پھیر لیا اور آپ نے حکم فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کاپ سے بات نہ کرے سوشل بائی ان سے کوئی بات نہ کرے کہ یہ لشکر میں گئے نہیں کوئی بات نہ کرے کاپ کی دنیا اندھیر ہو گئی فرماتے ہیں میری دنیا اندھیر ہو گئی کوئی مسلمان مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا مدینے کی گلی کچی میرے لیے اجنبی ہو گئے تھے سارے آشنا میرے پرائے ہو گئے تھے اور سارے دوست غیر بن گئے تھے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ایک عجیب عالم تھا اور اسی عالم میں حضور اقدام کا یہ حکم پہنچا کافی دن گزر گئے کا پریشان ہو گئے ابو قدادہ ان کے بھائی ان کے چیزاد بھائی نیچے رہتے تھے چھت پر چڑھ کر خدا کی قسم دی ابو قدادہ دا کیونکہ ابو خدا تمہیں خدا کی قسم میں میں تمہارا بھائی ہوں اور تم جانتے ہو مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے شدید محبت ہے اور میں منافق نہیں ہوں تم اسے سے بات کیوں نہیں کرتے ابو خدا نے کوئی جواب نہیں بار بار سوال کرتے رہے کے ساتھ ابو کا نے کوئی جواب نہیں دیا جب کئی بار کاپ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جانے اس کا رسول اللہ بس اتنا کہا اور کاپ کا دل ٹوٹ گیا کہ اپنا کوئی آدمی بات بھی کرنے کو تیار نہیں اور اسی عالم میں کاپ کو پیغام پہنچا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ بیوی بھی تم سے بات نہیں کرے گی تو آپ شان اطاعت دیکھیں اور تسلیم اور انقیاد کی اتعد بجائے اس کے کہ کوئی شکایت کریں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ حضور کا منشا کیا ہے کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کوئی بغاوت نہیں کوئی سرکشی نہیں کوئی ناراضگی نہیں علیحدہ رہنے کا حکم ہے تو بیوی بھی علیحدہ ہو جاتی ہے جو دکھ سکھ کے ساتھی ہے دل بستگی کے لیے بوڑھے کام ہیں بیمار بھی پڑ سکتے ہیں لیکن بیوی کا بھی ساتھ نہیں رہا بیوی بھی ساتھ نہیں رہی اور اسی دوران جو ہے ان کو میری یا عیسائی بادشاہ کا خط ملتا ہے حضرت کو کہ ہمیں سنا ہے کہ تمہارے جو آقا اور سردار ہیں وہ تم پر بڑا ظلم توڑ رہے ہیں اور تم تو بڑے معزز آد آدمی ہو اور بہت بہت بڑے آدمی ہو اگر تمہارے آقا اور سردار تمہیں ستا رہے ہیں تو تم ہماری پناہ لے سکتے ہو فرماتے ہیں اس خط کو ملنے کے بعد میں اپنی نگاہوں میں خود کو حقیر محسوس کرنے لگا اے خدا کیا میں اتنا نیچ ہو گیا ہوں کہ اب گیا میں, کہ کافر لوگ بھی امید کرنے لگے کہ میں اپنے رسول سے بے وفا ہو جاؤں گا یہ امید نے ہو گئی شاہ, شاہ, بادشاہ کا نے پھاڑ کر کے تندور کے اندر پھینک دیا اسی طرح گزر گئے پچاس دن کاپ کو پچاس روز اسی طرح گزر گئے ایک روز چھت کے اوپر کھڑے تھے کاپ دیکھ رہے تھے مدینے کی پوری بستی ویران ہے اجنبی ہے ان کے لیے کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اسلا کی طرف دیکھ رہے تھے صبح کا وقت تھا اچانک ایک گھڑ سوار دوڑنے کی آواز آئی کعب خوش خوشخبری ہو تم کو کاب خوشخبری کاپ خوش خوشخبری خوش ہو تمہارے لیے کاپ سنتے ہی سجدے میں چھت پر نہیں سجدے میں گر پڑے خوشی کے مارے بے قرار ہو کر ایک گڑ سوار دوڑتا ہوا رہا تھا کاپ خوشخبری ہو تم کو دروازے پر کاپ کے پہنچا تو کاپ کہتے ہیں کہ خوشی میں میں نے اپنے کپڑے اتار کر کے اس کو دے دیے اپنے کپڑے اور وہاں سے سیدھے مسجد حضور کے پاس گئے ہر مسلمان خوش تھا اور حضور قسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا آپ نے فرمایا مبارک ہو خا تم کا تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی خدا نے تمہاری کو قبول فرمایا کاپ تمام مسلمانوں کے آنکھوں میں آنسو ہے سینے سے لگا لیا بن مالک کو خوش خبری ہو خوشخبری ہو کہ آپ تیرے لیے خدا نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو جناب کا فرماتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ ابھی میری توبہ مکمل نہیں ہوئی ہے یہ میری جائیداد یہ میرے بغات خجور کھجور کے لدے ہوئے جنہوں نے مجھے اس حال کو پہنچایا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میری جائیداد کا ایک ایک گھب ہے خدا کے لیے ہوگا یہ جائیداد جس نے مجھے اس اس جگہ پہنچا دیا کہ میرا شمار منافی میں ہونے لگا اب اس جائیداد کو میں ایک لمحے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا یہ پوری کی پوری اسلام اور ملت اسلام کے لیے وقف ہوگی اس طرح سے کاپ نے اپنے توبہ کی تکمیل کی جنگ تبوک میں تو یہ جنگ تبوک کے واقعات پیش آئے یہ سن نو کا واقعہ ہے اور اس کے بعد سن دس میں حضور اقبا سلم نے آخری حج کا ارادہ فرمایا کہ میں یہ آخری حج کروں حجت الوداع اس کا آپ نے ارادہ فرمایا سندس سن میں, سن میں آپ روانہ ہوئے یہ آپ کا ایک تاریخی حج ہے تاریخ کے اوپر اس کا گہرا نقش اس حج کا جس کو آخری حج الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضور ابو نے اپنی تمام ازبا جب کو حکم دیا کہ ساری ازواج آپ کے ساتھ جائیں گی آپ کی ساری بیویاں اس حج میں آپ کے ساتھ جائیں گے مسلمانوں کو جب یہ تلا ملی کہ حضور عبدالسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تو سارے عرب کے اندر جہاں جہاں مسلمان تھے آباد ان میں یہ خبر دوڑ گئی اور مسلمان جوگ در جو قبائل آپ کے قافلے کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے ہر جگہ سے راستے میں ملتے چلے گئے بستیوں سے آبادیوں سے اور اس طرح یہ لشکر ایک, ایک لشکر کی صورت اختیار کرتا چلا گیا یہاں تک کہ جب آپ مکہ موسم پہنچے تو ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا عظیم کافلا اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ واللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہوا مکہ میں داخل ہو رہا تھا جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تمام صحاب حضور کے ساتھ تھے تمام لوگ حضور کے آخری پیغام سننے کے لیے تشریف لا رہے تھے حضور صدر نے وہ حج فرمایا اور اس حج کے موقع پر آپ نے عالم انسانیت کے سامنے لیے اپنا ایک منشور نشر فرمایا اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے انسانی حقوق کا احترام انسان کی عظمت انسان کے کیا حقوق ہیں انسان کی کیا حیثیت ہے کائنات میں بہت سے لوگ اس کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ انسانی حقوق کا سارا سرا اپنے آپ سے باندھتے ہیں کہ یہ ہم, ہماری دین ہے دنیا کو انسانی حقوق کا تصور ہم نے دیا ہے دنیا یہ سمجھتی ہے سن بارہ سو پندرہ میں جو انگلستان میں معاہدہ کا ہوا تھا انسانی حقوق کی داستان وہاں سے شروع کی جاتی ہے یا سن سولہ سو اناسی کے اندر جو بل آف رائٹس پاس ہوا تھا برطانیہ میں انسانی حقوق کی تاریخ وہاں سے لوگ بیان کرتے ہیں یا دس دسمبر انیس سو کو جو چارٹر آف ہیومن رائٹس پاس ہوا اقوام متحدہ میں لوگ انسانی حقوق کی داستان وہاں سے شروع کرتے ہیں لیکن فروری سن 632 میں رسول اقدس صلی میں علیہ وسلم نے جو خود عرفات دیا ہے انسانی حقوق کی تاریخ دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے دنیا اس کو اپنی طرف منصوب کرتی ہے سن 1215 میں سب سے پہلے مگنا کارٹا کے معاہدے کی بات دنیا کرتی ہے اس سے چھ سدیاں پہلے سن 632 میں ان سارے حقوق کا اعلان جناب رسول والے کائنات علیہ السلاد و تسلیم اس عرفات کے دامن میں کر چکے تھے چھ سدیاں پہلے لیکن یہ دنیا جو نام لے کر حضور کو نہیں مانتی آپ کی تعلیمات چرا تو لیتی ہے چوری تو کر لیتی ہے بغیر نام لیے ایمان لالتی ہے لیکن ایمان نام لینے کی ہمت نہیں کرتی وہ اس کو اپنے دانشوروں کی طرف منسوخ کرتی ہے اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج دنیا میں انسانی حقوق کا جو احترام کیا جاتا ہے اور جو بات کی جاتی ہے انسانی عظمت کی یہ سارے تصورات جتنے بھی ہیں یہ سب حضور ابو اسلم کی تعلیمات سے چرائے گئے ہیں انسان صداقت کی بھیگ مانگ نہیں پا نہیں سکتا جب تک کہ اس بڑی چکھٹ کے اوپر اپنا سر نہ چکائے سچائی کے ہر بھیگ وہی سے ملتی ہے تمام انسانی حقوق کا احترام و رسمت جن کی آج دنیا نام کرتی ہے میں تو کہتا ہوں وہ جو مینگنا کارٹر وہ <تصفح> حقیقت میں انسانی حقوق کی داستان بھی نہیں ہے وہ تو ایک بادشاہ نے اپنے امیر عمرہ ام، جو درباری تھے ان کے لیے کچھ حقوق بنائے کچھ مرتب کی ہیں لیکن سارے افراد بنی نس... انسان کے نو سرور کائنات علیہ اللہ تسیف نے جن حقوق کا اعلان فرمایا خطبہ عرفات کے دامن میں یہ خطبہ سننے سے تعلق رکھتا ہے جو آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوالیس ہزار صاحب کرام آپ کے سامنے تھے اور روایات کے مطابق صاحب کرام اشک بار آنکھوں سے روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بھری آنکھوں سے آپ کا خطبہ سن رہے تھے حضور اقبال خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا خطب کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں ہم اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں اسی سے امید رکھتے ہیں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں ہر دکھ میں ہر سکھ میں اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور ہر برے خیال اور ہر برے عمل سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں یہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگ میں چاہتا ہوں کہ تم آج میری باتیں توجہ کے ساتھ سنو کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد میں تمہیں اس شہر اس جگہ میں کبھی مل سکوں گا صاحب گرام کے چیخے نکل گئی حضور اکرم کے الوداعی کلمات ہیں اور میں کہتا ہوں اپ کو بھی ان کو اسی حیثیت سے سننا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ کی ایک وصیت ہے انسانیت کے نام ہمارے نام یہ اپ کی وصیت ہے کیونکہ اس خطبے کے صرف دو ماہ کے بعد اپ کا انتقال ہو گیا ہے دو 2.5 ماہ کے بعد اپ کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ اپ کی وصیت ہے برینوی نسل انسانی کے نام جس کو اپ کو اسی حیثیت سے سننا چاہیے تو اپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں نہیں سمجھتا کہ اج کے میں اس مقام پر اس جگہ تو میں آئندہ سال مل سکوں گا اس لیے میری باتیں توجہ سے سنو آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آج اللہ تعالی نے تم انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے خون ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دیے ہیں جیسے آج کا یہ دن محترم ہے جیسے یہ خانے کعبہ محترم ہے جیسے یہ سرزمین محترم ہے جیسے یہ دن محترم ہے ویسے ہی انسان کا خون محترم ہے اور ویسے ہی انسان کی عزت محترم ہے اور ایسے ہی انسان کا مال محترم ہے یہ آپ نے شاد فرمایا پھر آپ نے عورتوں کو متعلق فرمایا کہ یہ عورتیں جو خدا کی کمزور مخلوق ہیں جن کو خدا نے تمہارے تصرف میں دے دیا ہے جن کو اللہ کے نام سے تم نے اپنے ساتھ لیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے نام کی سے تمہارے حوالے کیا ہے ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ان پر کبھی کوئی زیادتی نہ کرنا ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا اگر یہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں تو ہلکی سی انہیں جسمانی سزا دے سکتے ہو لیکن ان کے حقوق کی رعایت یہ تمہارے پر فرض ہے جب تک یہ تمہارے حقوق ادا کرتی رہیں غیروں کو غیروں سے آشنائی نہ کریں اور جب تک یہ تمہاری اسمت کی نگہداشت کرتی رہیں اور تمہارا مال اسباب دیکھتی رہیں اس وقت تک یہ تمہاری امان میں ہیں اور اللہ کی ان بندیوں کا خیال خواتین عورتوں کے حقوق دنیا آج بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم عورتوں کو حقوق دیں گے حقوق رسما کی بات کی جاتی ہے تمام دنیا چیختی پھر رہی ہے عورتوں کو حقوق دینے کے لیے عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے ہمارے بھی برادران وطن جو ہیں بڑے پریشان ہیں کہ ہماری مسلم عورتوں کو حقوق مل جائے کچھ حقوق مل جائیں بیچاریاں بڑی طرف تڑپتی رہتی ہیں بڑی پریشان رہتی ہیں جب چاہیں طلاق دقی نے دھکا دے کے نکال دیا کرتے ہیں بڑے ہمیں انہیں مردوں کی فکر نہیں ہے لیکن ہماری عورتوں کی بہت فکر ہے بہت زیادہ فکر ہے حالانکہ ان پہ کچھ بھی بیت جائے فسادات میں کچھ بیت جائے تو کسی کے آنکھ میں آنسو نہیں درخت کسی کے دل میں کوئی جذبہ نہیں جاگتا لیکن انہیں بڑی فکر ہے کہ عورتوں کو حقوق مل جائیں ہمیں ان سے کوئی احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ بتا چکے ہیں انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے ہمیں دنیا میں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو چاہیے تو ہم سے بھیک لے سکتی ہے ہم سے مانگ سکتی ہے یہ عورتوں کو کیا حقوق دے سکتے ہیں عورتوں کو کیا عظمت ادا کر سکتے ہیں یہ کیا جانے عورت کیا چیز ہے یعنی کیا پتا عورت کیا ہے یہ ٹیلی ویژن کے سکرین پر عورت کو ننگا نچاتے ہیں یہ بسکٹ کے ڈبوں پر عورت کی ننگی تصویر بناتے ہیں اس صابن کے ٹکیوں پر عورت کے جسم سے اپنے آنکھیں دیکھتے ہیں یہ ماں بہن کا احترام نہیں جانتے ماں بہن کا احترام ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے ہم تو اپنی بہنوں کے آنچل پر نماز پڑھ سکتے ہیں ہم نے تو عورت کو وہ مقامی تقدس عطا کیا ہے وہ ہماری ماں ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے یہ جو عورت کے جسم سے آنکھیں سینکے بغیر روٹی کا نوالہ حضم نہیں کر سکتے جن کی کوئی کہانی کوئی افسانہ کوئی ڈرامہ کوئی گیت عورت کے ننگے جسم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا یہ عورت کی احترام کی باتیں ہم سے کریں ان کو زیب نہیں دیتا ان کو زیب نہیں دیتا ہمارے رسول علیہ وسلم کے اوپر تعدت ازواج کا الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بہت سی بیویاں کی بہت سی شادیاں آپ نے کی اور آپ عورتوں کے بڑے شوقین تھے باللہ من ذالک میں آپ کو پچھلے کسی اس میں بتا چکا ہوں کہ حضور نے اپنی پہلی شادی چوبیس یا پچیس سال کی عمر میں ایک چالیس سال کی بیوہ سے کی اور پچاس سال کی عمر تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی اور پچاس کے بعد آپ نے جو شادی فرمائی وہ ایک چھ سال کی بچی سے فرمائی جو شادی کا کوئی مطلب نہیں ہے ہیں کیا کیا کیا اور تعمیر کرائی ہیں جیسی درویشانہ زندگی خود گزاری ہے, ہے پٹے بسر کی ہے سوکھے ٹکڑے بسر کی ہے جھوپڑوں میں وہ رہی ہے کون سے ایسوشن اور رسول اللہ علیہ وسلم جو راتوں پر روتے ہوں اللہ کے لیے اور دن میں جہاد میں رہتے ہوں اور جن کو شب اور رود اسی سے فرصت نہ ملتی ہو دشمنوں سے اور اللہ کیا کہ رونے سے وہ کیا وہ انہوں نے اس مقصد کی اشادیاں نہیں کی اس بڑھاپے کے درمیان اسلام کی اشاد کے لیے قبیلوں کی سرداروں سے دعوت دین کی مفاد میں صرف کی تھیں وہ ان بیواؤں سے ورنہ آپ کے لیے خوبصورت اور مالدار اور کواری لڑکیوں کی کمی نہیں تھی ساری دنیا نشاور کرنے کو تیار تھی اور جو رسول اقدس علیہ وسلم ایک ایک دن میں لاکھوں لاکھوں براہم و دینار صدقہ کر دیتا ہو غریبوں کے اوپر کیا وہ اپنی بیویوں کو شاندار زندگی بسر نہیں کرا سکتے تھے لیکن ٹوٹے پھٹے کپڑوں میں ٹوٹے پھٹے کپڑوں میں یہاں تک کہ کو کہنے کی ضرورت پیش آ گئی کپڑوں میں, کئی کئی میں, میں جہاں عورتیں گاڑ دی جاتی تھی جہاں عورتیں زمین میں گاڑ دی جاتی تھی وہاں آپ نے عورت کو وہ مقام بلند تھا فرمایا کہ وہ وراثت میں بھی حقدار ہے اسلام دشمن کہتے ہیں کہ تمہاری عورت وراثت میں آدھا حصہ پاتی ہے آدھا پاتی تو ہے تمہارے یہاں تو کچھ بھی نہیں پاتی ہے کچھ بھی نہیں پاتی ہے اور ہمارے یہاں اگر آدھا پاتی ہے تو اس کے اوپر اسلام نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے کوئی بھی خرچ نہیں رکھا اور اگر آدھا پاتی بھی ہے تو اسلام نے عورت کو شوہر سے بھی دلوایا ہے اور باپ سے بھی دلوایا ہے اور اس کے باوجود دلوایا ہے کہ اس کے اوپر اس نے کوئی خرچہ نہیں ڈالا ہے عورتوں کو عورتوں پر سب سے زیادہ احسان تو اسلام نے کیا ہے اور آج کا سا میڈیا میں باؤنڈر برپا ہے کہ جیسے اسلام عورتوں پہ بڑا ظلم کرتا ہے بڑا ظلم توڑتا ہے بڑا ظلم توڑتا ہے, ظلم توڑتا ہے یہ،, یہ یہ اس طرح کا ایک اسلام دشمن پرچار کرتے ہیں تو اپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو اللہ نے تمہارے حوالے کی ہیں ان کے حقوق کے لحاظ رکھنا یہ ہدایت اپ نے فرمائی اس کے بعد اپ نے فرمایا جو تمہارے زیر دست ہیں تمہارے خادم تمہارے تحت کام کرتے ہیں جو تمہارے زیر دست تمہارے نیچے جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ جو خود بہنو وہ ان کو پہناؤ اور کام میں ان کے ساتھ شریک رہو کوئی کلاس نہیں کہ تم آقاہوں کہ وہ غلام ہیں ایسی کوئی کلاس نہیں اپنے ساتھ رکھو یہ آپ نے فرمایا آپ نے وہاں سود کے ختم ہونے کا اعلان فرمایا کہ آج سے سود ختم کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے میں اباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں اپنے خاندان کا آج سے خون کے سارے جائلانا, جھگڑے ختم کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے لڑکی بچے بچے کا خون معاف کرتا ہوں ابن حارس ابن عبد کا خون ماف کرتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنی خاندان سے مثال پیش فرمائے یا آپ نے فرمایا اور اس کے بعد آپ نے وہ تاریخی بات فرمائی کہ سارے انسان اے لوگوں تم جتنے بھی لوگ ہو اے نسل انسانی تم جتنے بھی ہو سب کے سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو جتنے بھی ہو تمہارا ماں ایک ہے تمہارے باپ ایک ہے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حملہ علیہ السلام کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی اونچے کو کسی کسی غریب کو کسی امیر پر کسی امیر کو کسی غریب پر کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہیں وہ آدم جو مٹی سے بنائے گئے تھے مٹی کو حق ساری ذیب دیتی ہے اس کو تکبر زیب نہیں دیتا لا بنو آدم آدم من تراب یہ وہ آپ کے الفاظ ہے جو سونے کے لفظوں سے اقوام متحدہ کی دیواروں پہ لکھ دینے چاہیے دنیانے یہ اصول وہاں سے اخذ کیے ہیں آج دنیا انٹرنیشنلزم کی بات کرتی ہے بے اخوامیت کی بات کرتی ہے بھائی کی بات کرتی ہے نیشنلزم اور قومیت کے بدوں میں کہاتے ہیں یہ لوگ جو ایک نیشنلزم قومیت کے نام پر دوسرے ملکوں میں آگ لگا دیتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کی جان لے لیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بنی قریظہ کو قتل کرا دیا کہ آپ نے فتح مکہ میں یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو ان کو قتل دیا جن لوگوں کے اپنے ہاتھ خون سے رنگین ہوں اور جنہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں انسانوں کا خون اپنی جھوٹی چودراہٹ کے لیے بہایا ہو انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے اپ کے ہاں کیا حقوق انسانی کا احترام ہے اپ نے کیا کیا ہے انسان کے لیے انسان کا خون بہانے کے علاوہ انسان کو ذلیل کرنے کے علاوہ اپنی جھوٹی چودراہٹ اور اپنی سپر پارٹی منوانے کے لیے دنیا میں آپ دن... انسانوں کا خون ایسے بہاتے ہیں جیسے مکھی اور مچھر مالے جاتے ہیں اور اپ اس رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنہوں نے پوری دنیا پر جن کے لوگوں نے اسلام کا جھنڈا لہران میں صرف 8000 جانیں خرچ ہوئی ہیں ان کے برے میں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی حق نہیں ہے. تو دنیا کو بین الاقوامیت کا سبق بھی ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس عرفات کے اندر دیا سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. چودہ سو برس پہلے کوئی اس بات کو جانتا نہیں تھا اونچ اور نیچ کا عالم تھا خود آپ کے ملک بھارت میں یہاں پر چار ذاتوں کا سسٹم تھا اور برہمنی نظام کے تحت کرا رہے تھے یہاں کے یہاں کے پچھ رہے ہوئے عوام یہاں کے شدر جو ہے کرا رہے تھے ان کے کانوں میں اگر وید کا لفظ بھی پڑ جائے تو سیسا پگلار کے ڈال دیا جاتا تھا ان کے کانوں میں پرچھائیں پڑ نہیں سکتی تھی انچی ذاتوں سے الگ بیٹھتے تھے اور اگر کوئی جرم کر دیں تو ان کو ناقابلہ بیان سزائیں دی جاتی تھی مجھ نیچ کا یہ تصور تھا خود آپ کے اس ملک میں یہی تصور تھا ایران کے اندر وہاں بھی چار ذاتیں بنی ہوئی تھیں یونان میں وہاں بھی تین ذاتیں بنی ہوئی تھی ساری دنیا میں یہ ذات پات کا سسٹم تھا آپ ملاحظہ تو فرمائیں کوئی میگنا کارٹا اس وقت تک نہیں بنا تھا کوئی بھی لاف رائٹس نہیں آیا تھا اور کوئی چڈرن ہیومن رائٹس نہیں بنا تھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دامن میں کھڑے ہو کر انسانیت کی یکتائی کا اعلان کر رہے تھے یہ پہلا سبق تھا وحدت النسلی انسانی کا جو دنیا نے اپ سے سیکھا تھا. لیکن یہ تو دنیا اس کا اعتراف نہیں کرتی اس کو تسلیم نہیں کرتی. حوالوں میں لوگوں کو گلچا اچھا دینے والے اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن یہ چیز تو ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ تمام دنیا کو مساوات نسل انسانی کا سبق دینے والے ہمارے رسول تھے۔ عورت کے احترام کا سبق دینے والے ہمارے رسول تھے۔ اونچ نیچ کے سارے امتیازات کو ختم کر دینے والے ہمارے رسول تھے۔ خطبہ عرفات کی دامن میں چرائی اس اس اس خطبہ عرفات سے سارے اصول اور ساری دنیا کو جمہوریت کا سبق دینے والے بھی اس معنی میں کہ عوام کے رائے سے سب کام ہونا چاہیے ہمارے رسول تھے کہ آپ نے فرمایا وام رحوم شورا بھائی نہ مسلمانوں کے سارے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں اور اپنے یہاں اس کو نقل کر لیا دنیا میں ہر انسان و خیال, خیال ہر انسان کو نظریہ اور مذہب کی آزادی کا حق ہے یہ اصول بھی ہمارے رسول نے دیا جب آپ نے فرمایا اللہ دین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہاں سے ڈیموکریسی لی یہاں سے جو ہے آزادی فکر و خیال کا تصور لیا یہاں سے حقوق انسانی کا تصور لیا سارے کے سارے اپنے نام میں لکھ لیے اور اس رحمت عالم وسلم کے در سے چرا کر کے لائے تھے اس دنیا نے ہمیں تو فخر ہے ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے رسول وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اس خطبۂ عرفات میں ہم یہ سب کچھ بتاتے چلے گئے صاحب گرام آنکھوں سے سنتے چلے گئے اور اس کے بعد خطبے کے آخر میں آپ نے فرمایا اے لوگو کل قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میدان رفات میں کھڑے لوگوں سے نہیں کہہ رہے یہ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں یہ آپ کا سوال ہم سب سے ہے آپ فرما ہیں اے لوگ کل قیامت میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کیا میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تم کیا جواب دو گے سابق گرام پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے اور انہوں فرمایا نشدو یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول دیت آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا رسالہ، آپ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا فی سبیل اللہ کا دی اور آپ نے اللہ کی راہ میں اتنے دکھ اٹھائے ایسی کوششیں کی جتنے بھی آپ کر سکتے تھے یہ آپ لکھ لیا ہم گواہی دیتے ہیں رسول وسلم نے اپنے ہاں اپنی انگلی اٹھائی انگلی اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف آپ نے تین بار فرمایا اللہ معاشرد اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا یا اللہ گواہ, رہنا یا اللہ گواہ, رہنا یا اللہ گواہ رہنا یہ آپ نے فرمایا اور اس کے بعد آپ تشریف لے آئے آپ نے بندگان خدا سے اپنی رسالت پر اپنی صداقت پر گواہی لی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ علی و شاہد وغائب تو آج جتنے لوگ یہاں میرے سامنے کھڑے ہیں اس پیغام حق کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیں جو لوگ بھی یہاں کھڑے ہیں جو لوگ شاہد ہیں وہ غائبوں تک پہنچا دے جو میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے غائب جو آئندہ سادیوں میں آئندہ زمانوں میں ملکوں میں کہیں بھی ہوں کسی بھی جگہ ہوں ان تک خدا کا یہ پیغام حق پہنچ جائے خدا کے رسول وسلم کے بعد یہ پیغام رکھنے نہ پائے یہ آپ نے وسیعت فرمائی اور صاحب کرام مجمعین وہیں اسی میدان عرفات سے ساری دنیا کے لیے روانہ ہو گئے کہاں ہے میں ان کی قبریں کہاں ہے مکے میں ان کی کدھر ہیں وہ ایک لاکھ چوالیس ہزار چند ہزار ہیں مکے میں چند ہزار ہیں مدینہ میں کہاں گئے باقی تمام دنیا میں ان کی قبریں بکھری پڑی ہیں خود آپ کے ہندوستان کے ساحلوں پر ان کی خبریں بکھری پڑی ہیں مالابار کے ساحلوں پر ان کی قبریں ہیں ساری دنیا میں اسلام کے اجالا لے کر گھوڑے کی پیٹ پر روانہ ہوئے اور دنیا کے ذرے ذرے کو اسلام کے نور سے چمکا دیا ہم آپ جن کے صدقے میں مسلمان ہیں جن کے صدقے میں ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے جس کو حالی نے کہا ہے کہ باہر اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب بہت ہوئی وہی لوگ گھوڑوں کی پیٹ پر چل کے روانہ روانہ ہوئے ساری دنیا میں دفن نہ ہو سکے اپنے گھروں میں بھی اور تمام دنیا میں جگہ جگہ ان کی قبریں بکھری پڑی ہیں سرور کائنات و تسلیم کے اس ارشاد کے احترام میں نکل کے چلے گئے تمام دنیا میں پھیل گئے سمندر کی طرح پھیلتے چلے گئے کوئی طوفان کوئی دریا کوئی پہاڑ ان کا راستہ نہیں روک سکا کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے ان کی شمشیر جگاف میں نے پراخا دی دنیا کے جغرافیوں کے تمام دنیا میں اسلام کی عظمت کو سربرند کیا انہوں نے اللہ کے رسول کے سچے دوست تھے وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اس کے بعد رسول وسلم مدینہ واپس ہوئے اس حجد الوداع کے بعد آپ مدینہ واپس ہوئے اور مدینہ آنے کے بعد ایک روز آپ جنت البقی تشریف لے گئے صحابہ کے کی قبریں ہیں وہاں آپ کے خاندان والوں کی قبریں ہیں وہاں آپ نے ان کے لیے دعا کی اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی طبیعت بھاری بھاری تھی آپ کی طبیعت بھاری تھی بخار آپ کو ہو گیا شدید بخار آپ کو ہوتا چلا گیا اسی بخار کے عالم میں شدت کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے گیارہ روز تک آپ نماز اسی عالم میں پڑھاتے رہے اور بخار اتنا شدید ہوتا جا رہا تھا کہ صاحب گرام بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے سر پر مدھاوا رومال بھی پکڑتے تھے تو ہاتھ جل جاتا تھا اتنا سخت بخار آپ کو ہو رہا تھا تو آپ اسی عالم میں نماز پڑھاتے لیکن جب جب آپ نماز پڑھانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا دشوار ہو گیا تو آپ نے جناب ابو بکر صدیق وضن کے لیے حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں جناب ابو بکر صدیق نے روتے ہوئے آنکھوں سے مسند امامت سنبھالی سربر کائنات علیہ السلاد تسلیم ہمارے درمیان ہے اور میں نماز پڑھا رہا ہوں یہ ان کی شان صدیقی کو گوارا نہیں تھا لیکن حضور عبدالسلم کے ارشاد کے احترام میں آپ نے نماز پڑھائی حضور اقدس علیہ السلام کا مرض شدید ہوتا چلا گیا اپنی وفات سے پانچ روز قبل حضور اقدس علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے وسیعت کی کہ میں میرے بعد تم میری قبر کو میری قبر کو بت مت بنانا میری پرستش مت کرانا اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر خدا لانت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو خدا بنا لیا ہے تم خدا کے لیے مجھے خدا مت بنانا یہ آپ نے اشاد فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں صرف اور اس کا رسول ہوں اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف انگلی کو اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بتا دیا ہے تو گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بتا دیا ہے تم میری شان ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسائی اسلام کو بڑھا دیا لاطرودی کماعت وطن نصارہ عیسب نریم ایسا مت بنا دینا مجھے جیسے انہوں نے ان کو خدا کی مست پر بیٹا دیا ویسا مجھ میں تو صرف خدا کا پیغام پہنچانے آیا تھا اس کا بندہ تھا اس کا پیغام پہنچا کر میں جا رہا ہوں یہ آپ نے شان فرمایا وفات سے پانچ روز پہلے یہ وصیت آپ نے فرمائی اور اس کے بعد پیر کا دن بارہ ربیع بارہ ربیع الاول پیر کا دن فجر کا وقت حضور حضرت کے اندر تشریف فرما ہے آپ نے پردہ اٹھا کر کے جھانکا بخار کی شدت کا عالم تھا پردہ اٹھا کر کے آپ نے جھانکا باہر نماز فجر ہو رہی تھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. یہ یا آپ کی آخری مسکراہٹ تھی اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے نماز میں آپ شامل ہوئے اس کے بعد آپ واپس آئے حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر تھا آپ نے اپنے نوازوں حضرت حسن کو بلایا حضرت امام حسین کو بلایا ان کو بہت دیر تک آپ چومتے رہے ان کو پیار کرتے رہے اور اس کے بعد جناب فاطمہ تشیف لائن جناب فاطمہ نزل آنہا کو شدید پریشانی کا عالم تھا حضور احمد علم کے وسائل کسی چند ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا شہت بار بار تکلیف تھی آپ کو آپ کے چہرے پر چیٹیں مار رہی تھی میں فرماتی ہیں صبت کا آپ نے مس باک لی ہے عبدالرحمانی سے مس آپ نے کی اور اس کے بعد آپ نے آخری وصیت فرمائی السلاۃ ملک نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے زیردست تمہاری عورتیں ہیں جو تمہارے تحت کام کرتے ہیں جو تمہارے ملازم ہیں تمہارے خادم ہیں تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا جو تمہاری عورتیں ہیں ان کا خیال رکھنا یا آپ نے وسیعت فرمائی